اعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه يا ایوہا النبی حر ذی المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتی و این یکم منکم مئت یغلبو الفا من اللذین کفاروا بأنهم قوم لا یبطہون يا این نبی یحر دل مین ارقی طال اے نبی ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار این یقم من کم عشرو نا قابر میں عطیم اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے وہ یقم من کم میں عطو یغلیب و الفمن الدینہ کافا ہو اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو وہ ان میں سے ایک ہزار پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا بھی انہم قوم اللہ اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں یا یو نبی خبر المؤمنین مینا اللہ مؤمنوں کو جہاد پر ابھاریے تحریر تحریر کا معنی ہوتا ہے خوب رغبت دلا کر کسی کام پر ابھارنا پرانے مجید میں جہاد کا ذکر بعض اہل علم کے مطابق اگر سارا اکٹھا کیا جائے تو تقریباً سات پاروں کے برابر بنتا ہے اور کتب جہاد میں بھی کتب احادیث میں بھی جہاد کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے یہاں بیس مسلمانوں کو دو سو کافروں کے مقابلے میں غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے مگر یہ حکم خبر کی صورت ہے کہا گیا ہے کہ تم میں سے بیس ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بیس ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں ہے یہ حکم ہی لیکن انداز خبر والا اپنایا گیا ہے اور خبر والا انداز یہ اس لیے اپنایا جاتا ہے جب تاکید کے ساتھ بہت زیادہ تاقیر کے ساتھ حکم دینا مقصود ہو تو مثال کے طور پر یہ کہنا ہو کہ سب لوگ نماز کے لیے مسجد جائیں جب زیادہ تاقیر کے ساتھ کہنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ سب لوگ نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے خبر کے انداز میں جو حکم ہوتا ہے یہ زیادہ تاکید والا ہوتا ہے یہاں بیس مسلمانوں کو کفار کے دو سو آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن اس میں شرط یہ لگائی ہے کہ اگر تم میں سے بیس صابر ہوں صبر کرنے والے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے مراد یہ ہے کہ غالب آئیں اس کی دلیل اگلی آیت ہے کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے سو اگر تم میں سے ایک سو صابر ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں مراد یہ ہے کہ دو سو پر غالب آئیں تو تخفیف جو ہے یہ خبر میں نہیں ہوتی بلکہ امر اور حکم میں ہوتی ہے اطلاع میں تو کوئی تخفیف نہیں ہوتی نا نہ خبر میں تخفیف ہوتی ہے حکم میں امر میں ان آیات میں ایک خوشخبری بھی ہے اہل ایمان کے لیے لیکن ساتھ صبر کی شرط ہے کہ ایمان اور صبر والے ہوں تو غالب آئیں گے بھی انّا ہم قوم اللہ کا اس لیے غالب آ جائیں گے کہ یہ ایسی لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں مطلب سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے نہ ثواب یا شہادت کی ان کی نیت ہوتی ہے نہ عذاب سے بچنے کی نیت ہوتی ہے نہ ہی وہ کسی دائمی یا پائیدار مقصد کے لیے لڑتے ہیں بلکہ ان میں تو وہ جذبہ اور اخلاقی قوت ہی موجود نہیں ہوتی جو مسلمانوں میں ہوتی ہے انہیں میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینے کے لیے ان کے سامنے کچھ اخروی اور ابدی اور لازوال نعمتیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ مجاہدین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جو سرفروشی کی تمنا دل میں لیے اور شہادت کی فضیلت کو حاصل کرنے کی آردو کے ساتھ میدان میں اترتے تو لہذا یہ بے سمجھ لوگ ہیں الان خفف اللہ الانخف اللہکم اب تم سے اللہ تب تبارکا تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا ہے و علمفی کم ورن اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے عطئ اگر تم میں سو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے یغلبو الف الفیندن الله اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئے وہ اللہ صابری اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ اہم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو سے روایت ہے کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی جس میں بیس کا مقابلہ دو سو کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب پچھلی آیت نادل ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے سے دس گنا زیادہ کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم بڑا مشکل لگا پھر تخفیف کا حکم آ گیا اور اپنے سے دگنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا جرم قرار دے دیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی اگر کفار دو گنا ہوں تو ان کے سامنے ڈٹے رہنا واجب ہے اور اگر دو گنا سے زیادہ ہوں کاخر دگنے سے زیادہ ہوں تو پھر بھاگنا گناہ نہیں لیکن لڑنا اور جمے رہنا یہ بہرحال افضل اور بہتر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات اور خلافۂ راشدین کے دور کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر ہزاروں تک پہنچے ابھی تو تین سو تیرہ تھے بدر کے مارکے میں تو یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے رئین یکم منکم الف یغلبو الفین یہ جی اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے تعداد ہزاروں تک پہنچے گئے اللہم عصابرین مَا کَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَقُونَ لَهُ أَثْرَى حَتَّى يُسْقِنَ فِي الْأَرْضِ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاں قیدی ہوں حقائث نفل عرب یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہالے تو ریدون عردت دنیا و اللہ یرید تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے و اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ماں کانے نبی کے یقون اللہ اسرا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے پھر انہیں قید رکھے یا احسان کر کے یا فدیہ لے کر جب تک میدان جنگ میں خوب اچھی طرح سے خون ریزی کے بعد کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور دوبارہ وہ مقابلے کے قابل نہ رہ جائیں اس وقت تک یہ کام نہ کریں یہ کسی نبی کے شایان شام نہیں ہے ہاں جب یہ کیفیت ہو جائے کہ کافر ان کی کمر کفار کی ٹوٹ جائے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے قابل نہ رہیں پھر قیدی کرنا کافروں کو قیدی بنانا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے بدر میں قیدی بنانے میں جلدی سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو رید العردت و اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اعلائے کلیمت اللہ کے ذریعے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور سب پر غالب ہے یہ عمل عزت و حکمت کے مطابق نہیں تھا جو تم نے جلدی کی بدر میں قیدی بنانے میں قید کرنے میں دوسری جگہ پر سورہ محمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فعدا لقی تم الدینہ کا رقاب جب تم کافروں سے ملو ان سے تمہاری مڈھ بھیڑ ہو لڑائی ہو فضر رقاب تو گردنیں مارو حقیٰ ادا اسموشد المصع حقیٰ کہ جب تم انہیں خوب قطع کر چکو تو پھر ان کی مشقیں کسو ان کو پھر مضبوطی سے باندھو سن دو ہجری میں غلبۂ بدر میں قیدی بنانے میں اجرت کے بعد دوسری فروغداشت یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کی بجائے انہیں قیدیوں کو قتل کر کے کفر کی کمر مزید توڑنا یہ زیادہ بہتر تھا اس لیے اللہ سبحانہ و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں پر ناراضگی کا اظہار کیا عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قیدی جب گرفتار کر لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے چچاد بھائی اور خاندان کے ہی لوگ ہیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فریہ لے لیا جائے تاکہ رقم سے ہم فار کے مقابلے میں قوت حاصل کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دے اور یہ اسلام قبول کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا تمہاری کیا رائے ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نہیں ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں عقیل کو علی کے حوالے کریں اور اسی طرح فلاں کو فلاں کے حوالے نام لے لے کے کا تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کی خود گردن اڑائے تاکہ ایمان اور اسلام کی مضبوطی وعدے ہو اور کافروں پر روز بیٹھے اکثر مسلمانوں کی رائے سگ نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی کچھ مالی فائدے کے پیش نظر اور کچھ انسانی رشتہ داری اور محبت کی وجہ سے ہمدردی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اختیار کی پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتائیے کیا ماجرہ ہے کہ آپ اور آپ کے دوست آپ دونوں رو کیوں رہے ہیں تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی رو ورنہ کم از کم آپ والی رونے والی صورت ہی بنا لوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فیصلے میں مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے کے متعلق مشورہ دیا تھا اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت کے بھی اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ماں کان علی نبی حتفین یہ صحیح مسلم کے اندر تفصیل سے حدیث پہ ایک اور حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستندِ اس حاکم نے رہے اپنا جامع تربدی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شیخلوانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دیں کہ وہ یا تو انہیں قتل کریں یا فری لیں اس شرط پر فدیہ انہیں ملے گا کہ آئندہ اتنے ہی ان کے افراد قتل کر دیے جائیں تو انہوں نے فدیہ لینے کو اختیار کیا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی شہادت کو اختیار کیا یہ جامع ترمندی کی روایت ہے علامہ بانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے صحیح قرار دیا چونکہ یہ صورت بہتر نہیں تھی اس لیے اللہ سبحانہ آنا ہوا نے اطاد فرمایا اور پھر آئندہ اگلی جنگ غدار عہد میں یہی جس طرح ستر قیدی انہوں نے فدیہ لے کے جو چھوڑے تھے مسلمانوں کے ستر افراد غدوائے عہد میں شہید ہوئے تھے لولا کتابوں میں اللہ صبا کالمس اخسطم اذیم <عَذِينٌ> اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا یعنی جو تم نے فریہ لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا آغاف پہنچتا یہاں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وہ حلتن میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور اسی طرح ابن جریر امام تبری جو ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ یہ اس سے یہی مراد ہے دوسری بات یہ کہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے گناہ بخشے جا چکے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ ہوا تو نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا ہے معاشر قد فرۃ اللہ یہ اللہ نے پہلے سے ہی فیصلہ نہ کر دیا ہوتا کہ اہل بدر کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں تو اس فضیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب ہوتا ہے بعض علم کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وجود ہی عذاب کے نادل ہونے سے مانع تھا جیسے کہ پیچھے آپ پاڑا ہیں اللہ نے کہا ہے کہ ماتان اللہ علیہ محمود جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کو کبھی عذاب دینے والا نہیں ہے بہرحال یہ باتیں اگر پہلے سے لکھی نہ جا چکی ہوتی تو تم پر عذاب نادل ہو جاتا فقول مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تم حلال اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ان <رحیم> چنانچہ لہذا تم اس میں سے کھاؤ جو تم نے غریبت حاصل کی اس حال میں کہ وہ حلال ہے اور طیب ہے و تخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ غور اللہ نے نہایت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ کی ناراضگی کا اظہار جو پچھلی آیت میں ہے یہاں سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید فدیے کا مال لینا اللہ کو پسند ہی نہیں تو اللہ سبحانہ فہما ہوا نے اس شبے کو دور کیا کہ یہ بھی غنیمت ہے فدیے کا مال بھی غنیمت ہے اور اس امت کے لیے غنیمت حل اور طیب ہے سو اسے کسی شک و شبو کا شبہ کے بغیر کھاؤ اس سے لولا کی من اللہ کی جو تفسیر ہے پچھلی آیت کی وہ بھی وعدے ہو جاتی ہے کہ اس امت کے لیے غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اگر یہ ہی فیصلہ اللہ نے پہلے سے نہ کر دیا ہوتا تو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب ہوتا بہرحال بطخ اللہ غنیمت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے میری کی صورت وہ کھاؤ حلال ہے تمہارے لیے پاقیدہ ہے بطخ اللہ اللہ سے ڈرو اصل مقصود یہ نہیں اصل مقصود کیا ہے اللہ کا تخبہ وطخ اللہ اسے اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے یا قل لمن من مما اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ میں بخش دے گا وہ اللہ غفور رحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا جب بدر کے قیدی لائے گئے تو بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور بعض نے کہا کہ ہم مجبور کیے جانے پر جنگ میں شریک ہوئے ہیں ہمارا جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ نہیں تھا مجبوراً ہم جنگ میں شریک ہوئے ہیں ان میں عباس رضی اللہ تعالی بھی تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو فدیہ کی معافی نہیں دی گئی تو جب یہ آیت اتری تو عبداللہ اپنا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ آئت میرے بارے میں اتری جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر کی اور درخواست کی کہ مجھے جو بیس روکیا فدیہ جو مجھ سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں تو آپ نے مجھے ان کے بدلے میں بیس غلام دیے جو میرے مال میں سے میرے مال سے تجارت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ صاحب اجاز سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں یہ روایت مصنط اسحاق نے راہ وے میں ہے اور اس میں اس کی سند تقریباً حسن درجے کی بن جاتی ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے عقل کا بھی فدیہ دیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے یعنی اگر ان میں کوئی خیر ہے جن سے فدیہ لیا گیا تو جو فدیہ ان سے لیا گیا ہے اس سے بہتر ان کو واپس مل جائے گا خیا يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خان اللہ من قبل اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں فعم کا نامنہ تو اس نے ان پر آپ کو قابو دے دیا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے یعنی اگر وہ اسلام کا دعویٰ کرت کریں یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے دل میں خوف ہے تو پہلے انہیں شرک کر کے اور رسول کے ساتھ جنگ کر کے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ اور اس خیانت کے ساتھ انہوں نے کیا حاصل کر لیا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر قابو عطا لیا تو اب بھی اگر ایسا کریں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری اور قیدیوں کے لیے وعید ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا حَاجَرُوا وَجَاهَذُوا بِيَمْوَالِهِمْ وَانْخُسِهِمْ فِي شَبِيرِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور چہاد کی اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں والذین آ و والا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی اولا کا باغ اولیاء بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں والذین آمنوا ولم یو حاجر مالک مم ولات امن ولاۃ امن شعیح حتہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ابھی تک ہجرت نہ کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں وہ ان تنسرو تم فد دین اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد ان کی کرنا واجب ہے اللہ الم بین کم بین میساک مگر اس قوم کے خلاف کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی میسح ہو عہد ہو وہ اللہ بماطا رو اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے سورہ انفال کے آخر میں ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں مسلمان چار طرح کے تھے پہلے وہ جو ہجرت کرنے والے تھے جنہیں مہاجرین کہا جاتا تھا اور دوسرے مدینے کے انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور تیسرے وہ مومن تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ تھے جو سلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والے تھے جنہوں نے سلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی ان اللہ دینہ امان و حاجروں سے مراد وہ سابقن ال ہیں اولین مہاجرین ہیں جو سب سے افضل ہیں اور بلّین آب آو و ناصارو جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان سے مراد انصار ہیں انصار کی فضیلت بھی بے شمار ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مہاجرین بہرحال انصار سے افضل ہیں عبداللہ ابن زید ابنِ عاصم کی روایت صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا کیونکہ ہجرت کی فضیلت اور بڑی ہے لہذا میں مہاجرین میں سے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سارے اس مسلمانوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ اولا کا بعد ہم اولیاء یہ ایک دوسرے کے حمایتی مددگار اور دوست ہیں ایک دوسرے کے وارث ہیں پہلے یہ ایک طریقہ کار چلا آتا تھا کہ مواخات بھائی چارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا جس کی بنا پر جاہلیت کے رواج کے مطابق آپس میں بھائی بننے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے جاہلیت میں یہ رواج چلتا تھا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ لیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی منع کرتے تھے یہاں تک کہ میراث کی آیت اللہ نے نازل کی کہا و الارحامی بہ گرم اولا بھی بہ کہ جو رشتہ دار ہیں یہ اللہ کی کتاب میں یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں تو یہ بھائی چارے کی وجہ سے جو وراثت تھی یہ منسوخ ہو گئی ولہدین امن ولم حاجر یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں پہلی قسم کے مہاجر دوسرے انصار اور یہ تیسری قسم کے لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی دارالاسلام قائم ہونے کے باوجود اس کی طرف ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر کناز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان ابھی کچا ہے ایمان پکا ہوتا تو کفار کو چھوڑ کے دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں آ جاتے یہ لوگ جہاد میں تو حصہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ دارالکفر میں ہیں لہذا جہاد میں حصہ لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس لیے ان کے ساتھ پہلے دو فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی مہاجرین اور انصار جیسی دوستی اور حمایت ان کے ساتھ جو دارالکفر میں رہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی ہاں وَإِنِ وہ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النثر اب یہ چونکہ دارالکفر میں ہیں کافروں کی طرف سے اگر ان کو کوئی تنگی ہو کافر ان کو تنگ کریں تو اور یہ مسلمانوں سے مدد طلب کریں فعال کم تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ ظالموں کے پنجے سے انہیں چھڑائیں جیسا کہ اللہ سبحانہ ہوا علامٰ نے صورت النساء میں فرمایا ہے ہمارا ظالم یا ولیجم وج اللہ نصیرہ كہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہادوں کی تال ہی نہیں کرتے جبکہ کمزور مرد عورتیں اور بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی و ناصر کوئی مددگار بنا دے تو جب مسلمان کافروں کے علاقے میں رہنے والے ہیں ہجرت نہیں کر سکے کسی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی اب کفار ان تنگ کریں تو مسلمانوں پر لادم ہے کہ انہیں کافروں کے پنجے سے چھڑائیں فالک منصر ہاں اللہ قوم صاحب اگر وہ ایسے کافر ملک میں رہتے ہیں جس کافر ملک کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے معاہدہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے سیز فائر کا معاہدہ کیا ہوا ہے تم نے تو پھر اس معاہدے کو پسے پشت پس ڈالتے ہوئے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے عہد کی پاسداری دیکھے اللہ نے کس حد تک لازم قرار دی ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر کافر ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہوں اور صلح کا معاہدہ بھی ہوا ہے تو تمہیں یہی کہا جائے گا کہ دارالقفر چھوڑ کے دارالاسلام آ جائے ہاں اب چونکہ ہمارا صلح کا معاہدہ ہے لہذا وہاں سے نکالنے میں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ صلح کے حالات ہیں اور صلح کے وقت ایک دوسرے کی اس طرح کی بات ماننی پڑتی ہے تو اتنا کام وہ کر لیں گے ولدینہ کفار اولیا اباغ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ تقالح تقن فتن تن فن ارد اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا یعنی کافر آپس میں خواج اتنی مرضی دشمنی رکھتے ہوں تمہارے خلاف سارے ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں اب دیکھ لیں امریکہ رشیا کی آپس میں کتنی جنگ ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے الکفر و ملت واحدا. کفر ایک ہی ملت ہے کافر کافر کا دوست ہے مسلمان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے مسلمان اور کافر آپس میں موالات یعنی دوستی حمایت اور مدد کا رشتہ رکھیں یہ کسی صورت میں روا نہیں ہے اللہ تفلو ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی اگر تم آپس میں محبت حمایت اور نصرت نہیں کرو گے اور کفار سے تعلقات نہیں توڑو گے تڑ موالات نہیں کرو گے یعنی ان کے ساتھ باہمی محبت اور تعاون اور ایک دوسرے کا وارث بننا نہیں چھوڑو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد دبا ہو جائے گا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا اس وقت مسلم الکافیر کافر المسلمان مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے کافر اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو مسلمان رشتہ دار ہے وہ کافر کے ترکے میں سے حصہ نہیں لے گا اور اگر مسلمان فوت ہوا ہے تو اس کا جو کافر رشتہ دار ہے اس کو اس کے ترکیبیں سے حصہ نہیں دیا جائے گا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کلفتن و تنفل اردی و فساد القبیر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا مسلمانوں کے راد افشاہ ہوتے رہیں گے آئے دن جنگ رہے گی کفار کے خلاف مسلمانوں کے یک جان نہ ہونے سے اسلام اور مسلمان کمزور ہوں گے مسلمانوں کا روپ جاتا رہے گا کفار کا روپ بڑھے گا اور پھر مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے والے مسلمان کافروں کے ساتھ رہنے والے وہ مجبوراً مرتد ہو گے یا پھر ان کے رسوم و رواج عقائد اور اعمال کو قبول کر لیں گے یا پھر ان پر خاموش رہیں گے اور شدید آزمائش کا شکار ہو جائیں گے تو لہذا ایسا نہ کرو بلکہ کافروں سے تعلق توڑو یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں مسلمانوں کے ساتھ تعلق جوڑو و اللہ دین آمان و حاجر اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وََ دین آ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی اولا کا المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں لہم بخم و رزق الکریم ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے اس آیت میں مسلمانوں کے پہلے دو گروہ یعنی مہاجرین اولین اور انصار کی تعریف اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے فرمائی ہے کیونکہ پہلے ان کا ذکر باہمی دوستی اور تعاون کی, کی تاکید کے لیے تھا اس آیت میں تین طرح سے اللہ سبحانہ ہوا تو نے ان کی ستائش کی ہے پہلا تو یہ کہ یہ لوگ ایمان ہجرت اور جہاد کی وجہ سے مہاجر اور جو انصار ہیں وہ ایمان جہاد اور اہل ایمان کو جگہ دینے کی وجہ سے ان کی نصرت کی وجہ سے پکے مومن ہیں اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان کے ایمان میں کچھ کمزوری اور خامی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے اولائے کا ہم المؤمنون حقا یہ پکے سچے مومن ہیں یہ مہاجرین اور انصار کے لیے بہت بڑی سند ہے اور پھر دوسری بات اللہ نے کی کہ ان کے لیے مغفرت ہے عظیم مغفرت اور تیسری بات فرمائی رضق کریم ہے باعزت رزق جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں باعزت رودی کا بھی وعدہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ولیندوجر فل اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہی ہیں بولحم باد بادن فی کتاب اللہ اور رشتار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ان اللّہ بب الشعین عظیم یقین اللّہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس آیت میں چوتھے گروہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مسلمانوں کا چوتھا گروہ جنہوں نے صلاح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد جب اسلام ایک طاقت بن گیا ایمان لا کر ہجرت کی یہ لوگ بھی مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھ شمار ہوں گے اگرچہ سبقت کی وجہ سے سابق امین المہاجرین اول انصار کے برابر نہیں لیکن چونکہ یہ بات بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کے ساتھ یہ بھی اجر میں شریک ہوں گے سابقون کا اجر ان کی نسبت ذرا زیادہ ہوگا تو سابقون سابقون سبقت لے جانے والے وہی وہ سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے لیکن المرما من احبا بندہ جسے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بعد میں ایمان لا کر بعد میں ہجرتیں کرنے والے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے اپنی اس محبت اور دوستی کی وجہ سے سابقون کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اگرچہ اجر میں ان کے تھوڑی سی کمی اور کوتاہی رہے گی بالحماء اولا رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں یعنی اب آئندہ سے جو وراثت ہے وہ دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتے داری کی بنا پر تقسیم ہوگی کیونکہ ایمان ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے لیے قرب کی ایک زائد وجہ ہے اسے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس کی وجہ سے مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے بارش بنا کرتے تھے ان اللہ بک الشین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہی وہ جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے کس کا حق بعد میں ہے لہذا اس کے تمام طرح کام سراسر علم اور حکمت پر مبنی ہیں تو جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ویسے کرو اور بجا لو <سؤال>